امام اور مہذن حضرات جو کہ تنخواہ پر امامت کرتے ہیں اکثر اوقات نماز کے اوقات میں نہیں ہوتے اس طرح کی غیر مستقل مزاج امام اور موزن کی تنخواہ کو دین تنخواہ دینی چاہیے شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے سب سے پہلی بات تو آپ اپنے ذہن سے لفظ تنخواہ نکال رہے کیا نماز پڑھانے کی کوئی تنخواہ دے سکتا ہے جو باجمات نماز میں سوال ملتا ہے کیا اس کا کوئی نمل بدل ہے یہ لفظ تنخواہ نہیں اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ مشاہرہ. اس کو تنخواہ نہیں کر اب کہ یہ کس نے مقرر کیا بھائی نماز اور اذان جو ہے تو عبادت ہے اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اقدامات ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارا مخالف مصنفی شبلی اس نے بھی فاروق اعظم فاروق جو ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی اس کا اعتراض کیا ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں مقرر کرنے کا کام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کیا ایک بات نہ نماز کی تنخواہ ہے اور نہ ازان کی تنخواہ ہے بہت سے لوگ زمانے میں تنخواہ کا رواج اس لیے نہیں تھا کہ جیسے سو آدمی اگر مسجد میں آ گئے سب سے پکے مسلمان جس نے جہاں اذان کہہ دی اب ادھر مجموعے دے اچھا بھائی ہم میں صاحب علم کون ہے چلیے صاحب آپ نماز پڑھا دیں کوئی تصوری نہیں تھا تنخواہ کا امام کا موزن کا لیکن جب وقت آگے بڑھتا چلا گیا اب کیا ہوا بے نمازی بڑھ گئے علم اڑتا چلا گیا اب مسجد میں نمازی تو ہے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں کوئی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا لوگ ہیں آزان کہنے والا کوئی نہیں تو اس زمانے کے علماء نے اس کا جواز نکالا کہ موزن امام کو وقت کی پابندی کی تنخواہ دی جائے نہ نماز پڑھانے کی نہ اذان کہنے کی وقت کی پابندی کی تنخواہ دی جائے ایک مسئلہ تو یہ غالباً آپ کو یہاں املا کرتے وقت میں ہو گیا. آپ کو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ بسا اوقات امام موزن غیر حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے تو پوچھا اکثر اوقات امام غیر حاضر رہتے ہیں ارے اکثر اوقات امام غیر ہے تو امام کہاں ہوا بھائی یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک دن ایک نماز پڑھا دی چار میں غائب ہو گئے. ایک ترابی پڑھائی اور سپتاس میں غائب ہو جائے اکثر تو اس کو کہتے ہیں بھائی میرا خیال آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اکثر اگر ایسا ہو تو امامت کا رکھنا ہے میرے کو بےکار ہو بیچارے کہو کچھ اور کام کرے اکثر نہیں کبھی کبھی ہوتا اچھا اب جب کبھی کبھی ہوتا ہے علماء نے اس کو عرف پر بھی محمول کیا عرف کیا ہے مجھے بتائیے آپ ہفتے میں جو بڑے ادارے ہیں دو چھٹّی کرتے ہیں یا نہیں ہیں دو چھٹی نہیں اور بینکوں میں کیا ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد میں جانا پڑتا جمعے کے بعد دن کی چھٹی کیا ہم ہفتے میں امام کو ڈھائی دن کی چھٹی دیتے نا اب یہ ہے کہ کسی نماز میں اگر وہ رہ جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ موزم کی ڈیوٹی لگائے کہ بھئی دیکھو میں اس نماز نہیں رہوں گا آزان بھی تمہیں کہنی ہے اور نماز بھی تمہیں پڑھانی موزن کو کہیں جانا ہو تو وہ امام کو کہتے کہ دیکھ بھئی دیکھو آپ جو ہیں دونوں کام جو ہیں وہ آپ کو کرنے آپ ازان بھی کہہ دیے تو اس طریقے سے یہ میرے, میرے بھائی کام چلتا ہے اکثر اگر کوئی آدمی غیر حاضر ہو تو اس کو رخصت کر کے ایسے امام کو رکھ لیا جائے لیکن جو عرف ہے اس کا بھی خیال رکھیں جب آپ تنخواہ کریں تو پھر تو آپ اس کو جو سرکاری قوانین ہے وہ بھی کیجیے تیرا پھر اگر میری طرح بوڑھا ہو جائے میں اس ریٹائرمنٹ کی عمر میں پہنچ گیا ہوں لہٰذا مجھے پینشن بھی دیجیے تیرا کیا کیا تو مولویوں کے ساتھ اتنی رعایت نہیں کبھی کبھی بیچارہ چلا جائے تو برداشت کر لیا کر